تَأْتِ الْمَوْعِظَةُ بِرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلام علیہ رسول اما بعد اماب فعض المن الشیطََ الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قالف حما ائمرسل قرآن مجید کا ستائیسواں پڑ اس آیا مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی اعتماد قالف ہما خطب سے پہلے جاتا ہے اس میں تسلسل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کا کہ کی حاصل کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تھی حضرت علیہ السلام کی قوم تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ ہم ان میں سے جو عید ہوں گے ان کو نکال لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سوائے ایک گھرانے کے اور کوئی مسلمان گھرانا اس میں نہ پایا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بت رکنا فیحا آیت الزینۂ یافون العذاب العلیم اور اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک دردناک عذاب ڈرتے ہیں اور مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اور موسا کے واقعے کے اندر بھی تھی کہ جسے ہم نے قوم کی طرف بھیجا تھا پھر قوم سمود کا ذکر قوم عاد کا ذکر فرمایا پھر قوم سمود کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا اس کے بعد ارشاد ہوا اور آسمان کو ہم نے اپنی طاقت سے پیدا کیا اور زمین کو ہم نے ہموار کیا اور ہم کیسے ہی کیسے عمدہ ہموار کرنے والے ہیں اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور پھر ارشاد ہوا ففر اللّہ تو چلو بھاگو اللہ کی طرف لپکو اللہ کی طرف لوٹو اللہ کی طرف ان لگم منحو نذیر المبین بے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں اور پھر ایک عجیب بات یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ کزالکا مات من امن قبل رسول اللہ قعل و او مجنون اور اسی طرح جب بھی کسی قوم کی طرف ان سے پہلے ہم نے رسول بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے پھر ارشاد ہوا کہ کیا یہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ تم ایسے کہنا نہیں بلہم قوم تعاون بلکہ اصل میں یہ کش لوگ ہوتے ہیں اپنی سرکشی کی بنیاد پر وہ یہ بہانہ کھاتے ہیں اور یہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں سورہ ظاریات کے آخر میں بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی ہے کہ وما خلق الجن والن صلابدون اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں میں نہ تو ان سے رزق کا طالب ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رزاق عطا فرمانے والا پرووائڈر اور مضبوط قوت کا مالک ہے اس کے بعد سورج ٹور آتی ہے اس میں بھی ابتدا میں کچھ قسمیں کھانے کے بعد جو بات واضح فرمائی گئی ہے وہ کیا ہے ان ناذاب ربی کا لواقع کہ بے شک رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ماں لہو من ہے اور کوئی اس کو پرے ہٹانے والا نہیں ہے اس میں اول کفار کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح عذاب جہنم سے دوچار ہوں گے اور پھر متقین کا ذکر فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اس کی وجہ سے بڑے خوشحال ہوں گے اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اس لیے کہ تم اچھا پرفارم کر کے آئے ہو اور وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان سے بیاہی جائیں گی وہ عورتیں کہ جن کی موٹی موٹی آنکھوں کے اندر سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا مزید فرمایا کہ وہ یعوف علیہم علمان اور ان کے اندر صرف کر رہے ہوں گے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کا نام و مخنون کہ جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور خوبصورت سورت سور نجم آتی ہے اس کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ تارے کی قسم کہ جو غائب ہونے لگے یقیناً تمہارے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہیں اور نہ وہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر گمراہ ہوئے ہیں اور وہ اپنی خواہش نفس کے تحت نہیں بولتے انہ اللہ واہیوں یوں ہے مگر یہ تو ایک وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید اس کے بعد اس شرح مبارکہ میں ایک اور اہم مضمون آیا ہے کہ الم یو نبا بے معصحوف موسا کیا تم پر تم تک خبر نہیں پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا اور ابراہیم جو انتہائی وفادار تھے ان کے صحیفوں میں یہ کہ اللہ تزر و واضرۃم وزرا اخرا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے روز کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا و علیہ صلی انسانی اللہ اور یہ کہ انسان کے کام وہی آئے گا جس کی خود اس نے جد و جہد کی ہوگی وہ نسا یاوسوف یورا اور اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے لائی جائے گی اس کے بعد سورہ قمر آتی ہے اس کے آغاز میں شقیق عمر کا واقعہ ہے اور اس صورت میں ایک ٹیپ کا بند ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے فقیفہ کانہ عذابی ونودور کہ رسولوں کے رسولوں کی قوموں پر عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور پھر فرمایا جاتا ہے فقیفہ کانہ عذابی ونودور کہ دیکھو پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا لوگوں کو خبردار کرنا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا عل ذکر <لِلدِّكْر> اور پھر اسٹیپ کے بند کے اگلے حصے میں قرآن کے مخاطبین سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے فحل میں مدقر تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس کے بعد عروس القرآن سورت الرحمن آتی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا ہے کہ یہ قرآن کی دلہن ہے اس کے آغاز میں ذکر ہے الرحمن و علم القرآن کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قرآن مجید کی تعلیم دی خلق الانسان انسان اس نے انسان کو پیدا کیا علامہ البیان اور اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے اور انسان کی سب سے اونچی صفت قوت بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کا نزول ہے ان تینوں کو ملائیں تو انسان کی قوت بیان کا بہترین استعمال قرآن مجید کا بیان ہی بنتا ہے سود رحمان میں بھی ایک ٹیپ کا بند ہے جو متعدد بار دہرایا گیا ہے فبی الیا علیہ الرب کا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پھر کچھ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پھر کچھ ذکر ہوتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور اہم صورت صورت الواقعہ وارد ہوئی ہے یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اور اپنی قیاحت کے اعتبار سے بھی انتہائی حسین صورتوں میں سے ہے اگر آپ کو موقع ملے کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کی تلاوت سننے کا تو آپ باقدا محسوس کریں گے کہ اس کا لطف کچھ اور ہے ادا وقات الواقعت و لئی سلی وقاتیہ کادبۃۃ اپنے لٹریچر کا جو معیار ہے اس کے اعتبار سے بھی یہ بہت اونچی صورت ہے اس میں محاورے کا استعمال کنائے کا استعمال اور بات صرف یوں اشارے سے کہہ دینا وہ انداز آپ کو بھرپور ملے گا کہ جب وہ واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں کسی کو پست کرے کسی کو بلند اور جب زمین پر بھونچال آئے گا اور وہ لذنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار ہو جائیں گے اڑنے لگیں گے وکم تم ازوا جن اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے دہنے ہاتھ والے تو کیا خوب دہنے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے شومی قسمت والے تو ہو بہت مد نسیب ہیں شومی قسمت والے بس سابقون اور اور سبقت لے جانے والے وہ تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے یعنی ایک عجیب انداز ہے ایک عجیب ڈسکرپشن ہے اس صورت کی اولائک المقربون وہ تو انتہائی مقرب ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد کہیں عذاب جہنم کا ذکر آتا ہے ایک انوکھے انداز میں اور کہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے انتہائی دلکش انداز میں پھر اس صورت میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن اس میں اصل نوٹ کرنے کی چیز کیا ہے وہ آپ کو اس صورت کی چار نشانیوں میں ملے گی مثلا آیت نمبر اٹھاون سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے افر آئی تم تم نون کیا بھلا کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو صرف ایک گندے پانی کی بوند آن تم تخلقوں ہو کیا اس بوند کو ایک بچے کی شکل میں تم تخلیق کرتے ہو ام نحن الخالقون یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں پھر فرمایا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ تم زمین میں کیا بوتے ہو صرف ایک چھوٹا سا بیج کا دانا آ ان کیا تم اس کو اگاتے ہو ام نحن زار یا ہم اس کے اگانے والے ہیں پھر فرمایا فرائی تم الما تشربون کیا تم نے کبھی غور کیا یہ پانی جو تم پیتے ہو آ انتم انزل تمہ ملز نے تو کیا بادل سے تم اس کو نیچے لاتے ہو؟ ام نحن، ام نحن المنزلون یا ہم اس کے نیچے اس کو نیچے لانے والے ہیں اس کو نازل کرنے والے ہیں لو نشاؤ جالنا اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری بنا دے فلولا تشکرون تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے پھر فرمایا کیا تم نے کبھی غور کیا یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کے درخت کو اس کی لکڑی کے سورس یعنی درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں تو بیک وقت دو باتیں ہیں ایک طرف اس مثال پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہمیں اس کا شکر بجا لانا ہے صورت الواقعہ کے بعد مدنی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ طویل حجم کے اعتبار سے نہیں بلکہ صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے ہے حجم کے اعتبار سے تو قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے طویل سلسلہ قرآن مجید کے ابتدا میں ہے سورہ فاتحہ کے فورن بعد چار طویل ترین مدنی صورتیں ہیں سورت البقرہ صورت عمران صورت النساء اور صورت المائدہ کم بیش چھ پارے ہیں کہ جو ان صورتوں پر مشتمل ہیں لیکن صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ آپ کو یہیں پر ملے گا میں پارے کے آخر میں سورہ حدید سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر پورا میں پارہ نو مدنی صورتوں پر مشتمل ہے اور یہ سلسلہ جا کر میں پارے کے اختتام پر یعنی سورہ تحریم پر ختم ہوگا سورت الحدید بڑی جامع صورت ہے اس کے آغاز میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے اور پھر اس کی ابتدائی آیات میں انتہائی گلوریس انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر دوسری آیت میں بھی کیا گیا اور پانچویں آیت میں بھی کیا گیا اس کے لیے دو مختلف دلائل دیے گئے دوسری آیت میں ارشاد ہوا لہو ملک و سماوات والا اور جو ہی وہی امید ولاک قدیر اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن پانچویں آیت میں یہ فرما کر کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے ایک اور دلیل دی گئی بھائی اللہ ترجمور چونکہ بادشاہ حقیقی وہی ہے لہذا تمام ایشوز اسی کی طرف ریفر کیا جائیں گے اور وہی تمام معاملات کا فائنل ریفری ہوگا درمیان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں وہ عظیم آیت بھی آئی کہ اول اول اول آخر الظاہر اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی وہ ہوا بحبین علیم اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے جس کی بڑی سادہ بذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تو اس سے پہلے اور کوئی نہیں اور تو سب سے بعد ہے تیرے بعد اور کوئی نہیں اور تو سب سے اوپر ہے تو سے اوپر اور کوئی نہیں اور تو سب سے نیچے ہے تو اس سے نیچے اور کوئی نہیں اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر متمکن ہوا وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نیچے آتا ہے اور جو اوپر جاتا ہے اور جو زمین سے خارج ہوتا ہے اور جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے اس کے بعد آیت نمبر سات سے ایک عجیب مضمون آیا ہے دو تقاضے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں عامن و بلۂ اللہ اور اس کے رسول کو دل کی گہرائیوں سے مانو انفق مما مماجال کو مستقلفی نفی اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں با اختیار بنایا ہے انسان کا مال اس کی اولاد اس کی صلاحیتیں اس کی توانائیاں اس کا اس کی ذہانت اس کی قلم کی طاقت اس کی بولنے کی طاقت یہ سب کیا ہے جو اللہ نے انسان کو جس پر اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اس سب میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تقاضا ہے اور پھر دو آیات میں ایمان کو موٹیویٹ کیا گیا تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے حالانکہ اللہ کے رضول تمہیں بلا رہے ہیں اور پھر فمائے مالک اللہ تم فرقوفی سبھی للہ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وللہ اللہ میراث و سماوات ولر حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی میراث ہے سب زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے ہاں یقیناً مقبول ہے لیکن وقت اور سچویشن اس سے فرق پڑتا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے برے حالات میں تنگی کے دنوں میں خرچ کیا یعنی صلیحدیبیہ سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال کھپایا ان کا مرتبہ الائے کا آدم و وہ بہت اونچے ہیں مرتبے کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہی دو کام کیے لیکن بعد میں کیے اس کے بعد نقشہ کھینچا گیا قیامت کا کہ جس دن تم قیامت کو دیکھو گے کہ اہل ایمان مرد اور عورت ان کی روشنی تو ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہوگی اور وہ پل رات پر بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے جبکہ انہی کے ساتھ جو دنیا میں لوگ تھے منافق وہ انہیں پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ کچھ ذرا ہمارا بھی انتظار کر لو کہ ہم بھی تمہارے روشنی میں سے کچھ چنگاری حاصل کر لیں لیکن جواب دیا جائے گا ارج و ورا ارجو وراکم کم لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف یعنی یہ روشنی یہاں نہ بکتی ہے نہ بانٹی جاتی ہے یہ دنیا سے کما کر لائی جاتی ہے جا سکتے ہو واپس دنیا میں تو جاؤ اور یہ روشنی کما کر لے کے آؤ اور پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان اس میں ایک دروازہ یا کھڑکی ہوگی جس میں سے کمیونیکیشن ہوگی یو نہ دونا ہوں منافرقین انہیں پکاریں گے علم نکم آاکم کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے کالو بلا وہ کہیں گے یس yes, ان لیکن بلا کنکم کن کم فتن تم انفسکم تم نے اپنے آپ کو و اولاد کے فتنے میں مبتلا کر لیا پھر تم تربس میں پڑ گئے گو مگو میں پڑ گئے وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ اولاد کی محبت تو فطری ہے لیکن میں اس میں گرفتار ہونا جو ہے یہ انسان کے اپنے بس میں ہے اس کے نتیجے میں پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس نے کدھر جانا ہے اللہ والا بننا ہے یا دنیا دار بننا ہے آخرت حاصل کرنی ہے یا دنیا میں کمائی کرنی ہے اور پھر اسی کے نتیجے میں پھر اگلی سٹیج آتی ہے کہ ورتب تم پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے بقرت کمر امانی و امر اللہ اور پھر تمہیں جھوٹی تمناؤں نے گھیر لیا یہاں تک کہ موت آ گئی اللہ کا حکم آ گیا بغر رکم الغرور اور تم شیطان نے اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیا پھر مثال دی گئی کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور اگر تم بھی اپنے دل میں حل چلاؤ انفاق صفی صبل اللہ کا کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اس پر ایمان کی بارش کرو تو پھر تمہارے دل کی کھیتی لہلہ اٹھے گی اور تم نفاق کی کیفیت سے نکل کر مومنوں کے اعلیٰ درجات تک بھی پہنچ سکتے ہو پھر دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور پھر مال و آلات میں ایک دوسرے سے ثبقت حاصل کرنا ہے یہ سٹیجز ہیں انسان کی پہلے لڑت کی سٹیج ہے پھر زیب و زینت کی سٹیج ہے پھر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ مال و آلات کی کثرت میں ہی ان زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ انسان کی ان سٹیجز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان سٹیجز سے تو دنیا کا ہر شخص گزرتا ہے لیکن آخرت میں انجام دو مختلف ہوتے ہیں فل الخرت عذاب شدید و مغفرتمن اللّہ و اور آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ ملے گا اور یہ خوشخبری ملے گی کہ میں تم سے راضی ہوں سبحان اللہ مل حیات الدنیہ اللّہ مطاع الغر اور پھر اس ساری بات کو کنکلوڈ کیا کہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا ایک سامان ہے اس کے بعد ارشاد ہوا ماں صحابہ میں مصیبت انفل اردی ولافی امفس کو نہیں آتی کوئی مصیبت انسان کے دل میں اور نہ ہی زمین پر اللہ فی کتاب من قبل نب مگر یہ کہ وہ ان بلیک اینڈ وائٹ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے لیکن اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے لکیلا تاسو علاما مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو چیز تم سے چھن جائے تم سے چلی جائے تو تم اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو ولا تفرح بِمَا آتَاكُمْ اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اطراع نہ کرو یہ بڑی اہم حقیقت ہے کہ یہ ایک سبق انسان کو یاد رہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہوا اور جو ہونے والا ہے یہ اللہ کے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے اور یہ پہلے سے ڈاکیومینٹیڈ ہے جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہنا ہے جو چیز میرے پاس آئی ہے وہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور جو مجھ سے چھن گئی ہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس گئی ہے انا لاہ و انا اللہ راجون ہم اللہ ہی کے ہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جتنا اس حقیقت پر یقین پیدا ہوگا اتنا ہی انسان کا غم فکر ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا تاکہ تم مایوس نہ ہو جایا اس پر جو چیز تم سے چلی جائے اور اطراع نہ کرو اس پر جو چیز اللہ تمہیں عطا کر دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا اس کے بعد ارشاد ہوا رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بعض نشانیاں دے کر اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اور ایک میزان عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں لیکن عدل یوں ہی قائم نہیں ہوا کرتا اس لیے خون کا نظرانہ پیش کرنا پڑتا ہے اور ہم نے لوہا اتارا کہ جس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے اللہ کی مدد کرتے ہیں یعنی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اس کے بعد حبت نو کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے پھر حبت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے کہ ان کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے رافت و محبت رکھی تھی لیکن انہوں نے رحبانیت کی ابتدا کر لی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی لیکن اس کو نہ نبھایا آخر میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یادینہ منطق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وہ آمن و بھی ہی اور اللہ کے رسول کو مانو یعنی ان پر اعتماد کرو رہبانیت کی طرف مائل نہ ہو انہیں کی سنت کو اپنے لیے مشلِ راہ بناؤ وہی طرز زندگی اختیار کرو اقول و قول ہاضا وصطفر اللہ ولکم شف رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْكَافِرِينَ